تب ہل ملک وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ خلقیات احسن عزیز الغف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 اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے ثم البصر اليك البصر وهو پھر دوبارہ سہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی وہ لقوبی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی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 تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا کالو بلا قد انا وقلنا ما ندی فکر شيء ان في اللہ فی ضلال <تصفيق> وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِرِ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دو کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے کبیر اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں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 علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذید کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نیڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم قریب جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے ولقد كذب الذين من اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا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 و متا هَذَا الْوَعْدُ إِن تم صَادِقِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی اللَّهِ وَإِنَّمَا ان نَذِيرٌ امبین کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ فلما ضاعوا هزلفتن سيئات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خاصگار تھے۔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 عليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری غमराहی میں کون پڑ رہا تھا۔ قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن معين کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خوشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیرنی پانی کا چشمہ بحال آئے